Allah لوش لو چھٹے پارے کی تفسیر آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں پارے کی ابتدا میں فرمایا گیا کہ غیبت حرام ہے لا ہب اللہ الجهر بس من القول غیبت حرام الا من منظم مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہے اسے ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی اجازت ہے حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مومن بھائی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت بیان کرو تو ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول اگر وہ خرابی میرے مومن بھائی میں ہو تو کہا کہ یہی تو غیبت ہے اگر وہ برائی تیرے مومن بھائی کے اندر ہے اور اس برائی کو تو اس کے پیٹ پیچھے لوگوں سے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہی تو غیبت ہے اور اگر کوئی ایسی برائی تو اپنے مومن بھائی کی اس کی پیٹ پیچھے بیان کر رہا ہے جو اس کے اندر ہے ہی نہیں تو, تو یہ بہتان ہے تو اگر کوئی برائی مومن بھائی کے اندر ہے اور اس کے پیٹ پیچھے وہ برائی کوئی آدمی لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ غیبت ہے اور اگر وہ برائی اس مومن بھائی میں نہیں اور بیان کرتا پھر رہا ہے تو یہ بہتان ہے اور دونوں سے شریعت متحرہ میں مسلمانوں کو مومنوں کو روکا گیا ہے تو غیبت سے بچو بہتان لگانے سے بچو ہاں وہ شخص جس کے اوپر ظلم کیا گیا ہو وہ ظالم کی برائیاں لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے عچا کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس کے پنجے ظلم و استبداد سے محفوظ رہیں تاکہ لوگ یہ جانیں ارے یہ برائی اس شخص کے اندر ہے تو ذرا اس سے محتاط رہنا چاہیے جیسے ایک شخص کو اپنے پڑوسی سے بہت زیادہ تکلیف تھی تنگ آ کر کے اس نے اپنے گھر کا پورا سامان روڈ کے اوپر لا کر پھینک دیا اور چپ چاپ بیٹھ گیا اب جو جا رہا ہے پوچھ رہا کیا بات ہے کہا کہ میں اپنے پڑوسی سے تنگ آ گیا ہوں پھر ایک آدمی آ رہا بھائی کیا بات ہے گھر سے پورا سامان نکال کر کے تم نے روڈ پر رکھا ہوا کام میں اپنے پڑوسی سے بہت پریشان ہوں آخر میں آ کر کے پڑوسی نے ہاتھ پیر جوڑ دیا کہ بھائی اب میں تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچاؤں گا چل تیرا سامان میں تیرے گھر کے اندر خود لے کر چلتا ہوں تو اگر کسی مومن بھائی کی کسی برائی کی اصلاح مقصود ہو تو اس کی برائی کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جا سکتا ہے اس کے پیٹ پیچھے یا کسی آدمی کے اوپر ظلم ہوا ہو تو مظلوم ظالم کی برائی لوگوں کے سامنے اس کے پیٹ پیچھے بیان کر سکتا ہے تاکہ لوگ اس برائی سے آگاہ ہو کر کے اس آدمی سے دور رہے اس کے بعد فرمایا گیا ان تبدو شی نو تم چاہے کوئی چیز ظاہر کرو یا اس کو تم چھپاؤ آیت کریمہ کے اختتام اللہ کی دو سفتوں کے ساتھ سمی ان علیما اللہ سننے والا جاننے والا ہے یہ اللہ کی دو سفتیں یہاں کیوں لائے گی سننے والا جاننے والا نکتا یہ ہے کہ ظالم کی برائی اگر مظلوم کسی کے سامنے ڈر کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے نہ بیان کر پائے تو ظالم یہ نہ سمجھے کہ اس کے ظلم سے کوئی آگاہ نہیں ہے مظلوم بیان کرے یا نہ کرے میں مظلوم کے دل کے اندر سے اٹھتی ہوئی اس بات کو اس آہ کو سن لیتا ہوں مظلوم اپنی زبان سے بیان کرے یا نہ کرے کہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے میں بغیر مظلوم کے بولے ہوئے بھی اس کی بات کو سن لیتا ہوں اللہ حضر. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا یہ سب اس کی صفتیں جان کر کے کیا سننے والا ہے آدمی منہ سے بولے نہ بولے دل کی دھڑکنیں کیا بول رہی ہے اللہ کو معلوم ہے آنکھ کس انداز سے جھپکی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو آنکھ کے جھپکنے کے اس انداز کے بارے میں علم ہے تو سمین کہہ کر کے ظالم کو خبردار کیا گیا ہے اور علیمن کہہ کر کے یہ بات بتائی گئی ہے کہ مظلوم تو چاہے بیان کر یا نہ بیان کر میں تیری حالت سے واقف ہوں مجھے تیری حالت کے بارے میں علم ہے آگے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ ان فرون اب اللہ وروسول ہی در حقیقت اس آیت کریمہ میں روشن خیال مسلمانوں کو متنبع کیا گیا ہے جو شری زمین کے اوپر اتنی بڑی مجرم قوم اور کوئی نہیں ہے جو اتنا بڑا پاپ کرے اور اس پاپ کے اوپر فخر کرے بمباغ دوہل اس کا اعلان کرے یہاں ٹھہر کر چند باتیں جان لینا ضروری ہے پہلی بات تو یہ جان لیں کہ یہاں حضرت عیسہ علیہ السلام کے چار اوساف بیان کیے گئے اور ان چار اوساف کو لا کر کے چار باتیں بتایا جانا مقصود ہے وہ چار اوساف کیا ہیں؟ رسول اللہ اور ایک ای شد مریم ابن مریم یہ کہا گیا رسول اللہ کہا گیا اور اسی طریقے سے روح کہا گیا آگے چل کر کے اور چوتھے آپ کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ابن مریم ہیں رسول اللہ ہے اللہ کی روح ہے اللہ کا کلمہ ہے یہ چار صفت یہ چار اوصاف حضرت عیسا کے کیوں یہاں لائے گئے کیا بتانا مقصود ہے در حقیقت ان چاروں اوصاف کے ذریعے عیسائیوں کے چار عقائد کی تردید ہے یہودیوں کے بھی عقائد کی تردید ہے یہودی یہ کہتے تھے کہ یہ ولد الزنا ہے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو یہ ولد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابن مریم یہ مریم کے بیٹے ہیں جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ زنا سے پیدا ہوئے ہیں یہ تمہارا خیال بالکل غلط ہے یہ مریم کے بیٹے اصل میں بیٹا اپنے باپ کی طرف منسوخ ہوتا ہے اگر یہاں عیسا علیہ السلام کا کوئی اور باپ ہوتا تو اللہ تبارک وہ تالا اس کا نام لے کر کے یہاں عیسا علیہ السلام کو ان کی طرف منسوخ کیا جاتا ان کی ماں کی طرف بھی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور اللہ تبارک و تعالی نے ایک موجزے کے طور پر بغیر بات کو پیدا فرمایا تو ابن مریم کہہ کر کے یہودیوں کے اس عقیدے کی اور خیال کی تردید ہے کہ یہ والد الزن ہے اور رسول اللہ کہہ کر کے عیسائیوں کی بھی تردید اور یہودیوں کی بھی تردید ہے اس لیے کہ یہودی تو حضرت عیسی علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہی نہیں اور عیسائی بھی اللہ کے رسول نہیں مانتے وہ تو سنو گوٹ مانتے تو رسول اللہ لا کر کے عیسائیوں کی بھی تردید کر دی گئی اور یہودیوں کی بھی تردید کر دی گئی کہ رسول اللہ ہیں یہودیوں تم کہتے ہو یہ اللہ کے رسول نہیں ہے یہ اللہ کے رسول ہے اور عیسائیوں تم یہ کہتے ہو کہ یہ اللہ کے بیٹے اللہ کے بیٹے نہیں ہیں یہ اللہ کے میسنجر ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں رسول اللہ لا کر کے دو فرقوں کے عقیدے کی تردید کی گئی تیسرے کہا گیا کہ یہ اللہ کا کلمہ ہے جس کلیمے کو اللہ تبارک و تعالی نے مریم کی طرف بذری جبرائیل ڈلوایا القوہا مریم کلیما تو القوہ مریم اللہ کا کلمہ ہے جس کلمی کو مریم کے بطن میں حضرت جبرائیل کے ذریعے ڈلوایا گیا یہ کلمہ کیا تھا اس کی وضاحت نہیں موجود ہے سورہ مریم میں ذرا تفصیل ہے کہ ایک دفعہ حضرت مریم تنہائی میں بیٹھی ہوئی تھی اچانک انسانی شکل میں وہ پرشتہ کمرے میں آ جاتا ہے جس کو جبرائیل کہتے گھبرا گئی قالت کال کنیہ زبرحمان کا انکن تو تقی اگر تم متقی اور پرہیز ہے تو میرے قریب متا تھا تو فرشتے نے کہا کہ تجھے بچہ پیدا ہونے والا ہے کہنے لگی میری شادی ہی تو بچہ کہاں سے ہوگا کہا کہ یہ اللہ تبارو کو تعالیٰ کی مرضی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مارا اور چلے گئے اس پھونک مارنے کی وجہ سے استقرار حمل ہوا حلق کی حالت کو کاٹنا پایا نہیں جاتا لہٰذا جھٹکا حرام ہوا جھٹکا کیا ہوا جانور استعمال نہیں کیا جا سکتا یہی یہ جان لینا بھی ضروری ہے کہ باہر سے جو گوشت درامد ہو کر کے ہمارے پاس آتے ہیں ان گوشت کے بارے میں شریعت کا چاہ حکم ہے تو ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ گوشت لے کر کے آیا کرتے تھے خاص طور سے اہل کتاب تو رضوان اللہ, اللہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہمارے پاس گوشت لے کر کے آتے ہیں اس گوشت کا کیا کیا جائے تاکہ سم اللہ علیہ اس پر اللہ کا نام لے کر کے کھا لو بسم اللہ پڑھ کر کے کھا لو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیہ تو جائز ہے لیکن یہ معلوم ہو کہ یہ گوشت کمیونسٹ ملکوں سے آ رہا ہے تو یہ بات پختہ ہو جاتی ہے کہ اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہے اور کسی جانور کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو تو اس جانور کا گوشت کھانا حرام ٹھہرتا ہے پہلے کتاب جب زبا کرتے تو اس پر اللہ کا نام لیتے ہیں اس وجہ سے ان کا زبیحا استعمال کرنا جائز کرا پایا ہے لیکن کمسٹ جو اللہ کو مانتے ہی نہیں یا وہ لوگ جو بسم اللہ پڑھ کر کے جانور زبا نہیں کرتے ان کا زبیحا حرام ہے سیات میں ایک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی جانور کو اگر अगर بنا دیا جائے जाए دیا جائے جیسے जैसे ہے باز ہے है ہے है ہے ان کو تعلیم دے دی جائے ہاں کتے کو تعلیم دی جائے تو المن المحم اللہ کتے کو تعلیم دے دو کتا مولم ہو جائے تو کتے کے ذریعے کیا ہوا شکار ہلا ٹھہرتا ہے کیسے پہلے یہ سمجھ لیں کہ کتا اگر کسی جانور کو حلال جانور کو پکڑ لے اور مار ڈالے تو اس کا کھانا حرام ہے لیکن اگر کتے کو معلم بنا دیا جائے کتے کو علم دے دیا جائے اس کو ٹرینڈ کر دیا جائے تو علم کی فضیلت یہ ہے کہ معلم کتا علم والا کتا اگر کسی جانور کو جسے کھایا جانا جائز ہے اس کو اگر مار ڈالے تو اس کا گوشت کھانا جائز ہو جاتا ہے لیکن چند شرائط کے ساتھ کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے معلم ہونا چاہیے اچھا معلم کب ہوتا ہے کتا کیسے ہم یہ جانے کی مولم ہو گیا اسے علم مل گیا ہے یہ فارغ ہو گیا ہے ٹرینڈ ہو گیا ہے کسی جانور کے اوپر آپ اس کتے کو چھوڑیں جانور کے پاس پہنچ گیا اور آپ اس سے کہیں کہ واپس آ جا تو جانور کو چھوڑ کر کے واپس آ جائے تو سمجھو کتا پارے ہو گیا آپ ٹریننگ کے اس سکول سے اور اسی کتے کو شریعت میں معلم کہا جاتا ہے تو اس کتے کے ذریعے اگر شکار کیا جائے تو شکار اگر مر جائے تو مرے ہوئے شکار کا استعمال کرنا جائز ہو جاتا ہے اس سے بڑی علم کی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ بلکہ ایک شرط اور ملا لیں بسم اللہ پڑھ کر کے کتے کو چھوڑیں بسم اللہ پڑھ لیں دوسری شرط کتا ٹرینڈ ہو معلم ہو تیسری شرط یہ ہے کہ شکار مر جائے پکڑنے کی وجہ سے شکار کو خود نہ کھائے پکڑنے کی وجہ سے مر گیا ہے تب تو حلال ہے اس جانور کا استعمال کر رہا لیکن کتا اگر اس میں سے کچھ کھا لیتا ہے تو کھانا جائز نہیں ہے. وہ جانور حرام ہو جائے گا تو تین شرطیں ہوئی ہیں. ایک تو کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے ہر کتا اگر کسی جانور کو مار ڈالے معفول ما الحم کو تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے کتا ٹرینڈ ہونا چاہیے اور بسم اللہ کہہ کر کے آپ چھوڑیں اور تیسرے جانور سے وہ کتا کچھ نہ کھائے یہ تین شرطیں اگر پائی جاتی ہیں تو کتے کا مارا ہوا معلم کتے کا مارا ہوا جانور استعمال کیا جا سکتا ہے الحمد شوکانی نے ایک اور مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بندوق کے ذریعے اگر بسم اللہ پڑھ کر کے کوئی جانور شکار کیا گیا گولی لگ گئی اور جانور گر پڑا پہنچتے پہنچتے اس جانور تک جانور مر گیا تو بندوق سے مارا ہوا وہ جانور جس تک پہنچتے پہنچتے جانور مر چکا ہے اس جانور کا کھانا حلال ہے یا آرام ہے تو انہوں نے اس احادیث کی روشنی میں جائز کرار دیا ہے کہ بسم اللہ अगर کر کے اگر بندوق سے کسی جانور کو مارا جائے اور جانور گولی لگ کر کے گرے اور آپ کے پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے تو استعمال کرنا جائز جی اللہ شوکانی رحمت اللہ علیہ نے نیل ال اوتار کے اندر کچھ احادیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد ایک اور مسئلہ کہ کتابیہ عورت سے یعنی یہودی لڑکی سے یا عیسائی لڑکی سے شادی مسلمان لڑکا کر سکتا ہے کہ نہیں یہاں اس آیت کریمہ کے اندر اس کی اجازت دی گئی ول محسنا تمین الودی نیتا قبل کم لیکن ایک شرط ہے بنیادی کہ وہ عورت محسنا ہو پاک دامن ہو لیکن آپ جانتے ہیں کہ آج مغربی معاشرے کے اندر جو مردوں اور عورتوں کا آزادانہ اختلاط ہے اس اختلاط کی بنیاد پر کون کہہ سکتا ہے کہ کوئی لڑکی محفنا رہ جاتی ہو کوئی لڑکی پاک دامن رہ جاتی ہو تو پاک دامنی شرط ہے یہودی لڑکی کے لیے یا عیسائی لڑکی کے لیے اور آج کسی بھی یہودی لڑکی اور کسی بھی عیسائی لڑکی کے تعلق سے یہ کہنا کہ یہ پاک دامن ہے ذرا مشکل ہے اسوق سے اگر یہ معلوم بھی ہو جائے کہ لڑکی پاک دامن ہے تو اب ایک شرط اور ضروری ہے کیا کہ اس سے شادی کرنے کے بعد آپ کا اسلام متاثر نہیں ہوگا اس لیے کہ عورت عیسائی یا یہودی جب گھر میں آئے گی تو بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری اسی کے اوپر رہے گی کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا بچہ مسلمان بننے کے بجائے عیسائی بن جائے یا یہودی بن جائے جس کا بوال آپ کے اوپر ہوگا اسلام کے طریقے پر اس کی تربیت نہ کرے اور عام طور پر مرد عورتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ یا عورت اور عیسائی عورت سے شادی کرنے کے بعد آپ کا ایمان خطرے میں پڑ جائے اس لیے کہ عام طور پر مرد متاثر ہو جاتا ہے عورت سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارا ایمان تمہارا دین ہی ختم کر دے اور تمہارا دین تمہارا ایمان تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور ایک خرابی اور بھی ہے ہو سکتا ہے کہ اہل کتاب کی جس لڑکی کو آپ اپنے نکاح میں لا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ جاسوس ہو اور مسلم معاشرے کی پل پل کی خبریں یہودیوں اور عیسائیوں کے پاس پہنچا رہی تو جہاں تک میں سمجھتا ہوں آج کی اہل کتاب کی لڑکیوں سے شادی کرنا حرام تو نہیں کہتا میں لیکن بہت سوچ سمجھ کر ان سے شادی کی جائے یہ تو میں کہوں گا اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ نماز کے لیے وزو ضروری ہے اگر آدمی وزو نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی میں یہ پوچھوں کہ نماز میں کتنے فرائض ہیں بتایا گیا کہ چار فرائض تو اسی آیت کریمہ سے ظاہر ہے <تصفح> چہرے کو دھلنا ہاتھ کو کہنیوں تک دھلنا سر کے اوپر مسا کرنا اور پیروں کا دھلنا چار فرائض تو اسی اہت کریمہ میں بیان کر دیے گئے اور تین فرائض حدیث سے ثابت ہیں کل سات فرائض ہو جاتے ہیں موضوع میں تین فرائض حدیث سے کون سے ثابت ہیں؟ ایک تو نیت یہ فرض ہے دوسرے قوالی پیدر پہ مثلا ابھی آپ نے ہاتھ دھلا اور منہ دھلا تھوڑا ٹہل کر کے آ پھر مسا کر رہے ہیں اس کے بعد پیر دھل رہے ایسا نہیں ہے اب جب آپ ٹہل کر کے آئیں گے تو پھر سے وزو کریں گے آپ آدھا وزو آپ نے کر لیا اور آدھا کہتے ہیں تھوڑا ٹہل کر آتا ہوں اس کے بعد کرتا ہوں نہیں توالی ہونا پیر پہ درپے ہونا یہ وہ اچھے اور سات ترتیب پہلے پیر نہیں دھل سکتے آپ بلکہ جس طریقے سے اللہ نے شروع کیا اسی طریقے سے آپ شروع کریں گے پہلے منہ دھلیں گے اس کے بعد ہاتھ دھلیں گے اس کے بعد مسا کریں گے اس کے بعد پیر دھلیں گے اب آپ کہیں گے میں نے چہرہ دھلنے کے بعد پہلے کر دی ہے وہ پہلے ہاتھ دھلا جاتا ہے وہ جو اتنا ہاتھ دھلا جاتا ہے وہ ہاتھ دھلنا سنت ہے وہ یعنی آپ اٹھے ہیں اور کسی برتن میں پانی کے ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنا ہاتھ اتنا دھل ڈالے حقیقت میں ہاتھ پورا دھولنا مراد ہے تو پہلے چہرہ دھلنا اس کے بعد ہاتھ یہاں سے لے کر کے یہاں تک چہنی تک پورا ہاتھ دھلنا اور اس کے بعد سر کا مسا کرنا پھر پہل کر دیا تو کل سات فرائض ہوئے چار فرائز تو اس آیت کریمہ سے ظاہر ہیں اور تین فرائض احادیث سے کل سات فرائض کے اندر ہوئے اس کے بعد تیمم کا مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے تیمم کیسے کیا جاتا ہو تو میں نے بتا دیا تھا یہ تیمم کیے جانے کا تیمم کے حکم کے نازل ہونے کا پس منظر کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزلے سے لوٹ رہے ہیں مقام بی کے اوپر آپ نے پڑاؤ ڈالا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے کا ہار گم ہو گیا تھا ڈھونڈنے میں اتنی لگ گئی کہ असर کا ٹائم ہو گیا اور جہاں پر پڑاؤ ڈالا گیا تھا وہاں پانی نہیں تھا تمام صحاب کرام پریشان ہو گئے اور آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے کہ جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے وہاں پانی نہیں ہے اور اگر ہم یہ ہار نہ گم ہوا ہوتا تو ہم کہیں آگے چل کر کے ایسی جگہ پر رکتے جہاں پانی ہوتا اور وہاں ہم ازو بنا کر کے نماز پڑھ لیتے جہاں نماز کا وقت ہو گیا اور پانی دستیاب کیا اب نہیں اب کیا جائے آئی ہے اور سارا لشکر پریشان ہے اس بچی کی وجہ سے میرے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کے زانو پر سر رکھ کر کے سو رہے ہیں اور یہ بیٹھی ہوئی ہے کریب آئے ایک چونکا دیا غصے میں انہوں نے بہت برداشت کیا برداشت اس وجہ سے کیا کہ اگر ادھر ادھر ہونے لگتی برداشت نہ کرتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جاگ جانے کا اندیشہ تھا غصے میں چونکا دیا تھا تیری وجہ سے ہم لوگ بہت پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ابھی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ چوکا مار کر کے ڈانٹ کر کے اپنی بیٹی کو باہر نکلے ہی تھے کہ ادھر وہی کا نظول ہوا کہ اگر پانی نہ ملے وجوہائی دی کم اگر پانی نہ ملے تو تم لوگ تیمم کر لیا کرو تمام لشکر کے افراد کے درمیان خوشی کی ایک لہر دوڑ گئی ہر آدمی آ کر کے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے ان کے باپ حضرت صدیق سے مبارک بادی کے کلمات کہنے لگا کی اے ابو بکر کی اولاد تمہاری وجہ سے شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہو گئی ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق جو ابھی تک اپنی بیٹی کے اوپر غصہ ہو رہے تھے پیار آنے لگا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہ میری بچی کی وجہ سے اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے اوپر ایک طریقے کی آسانی فرما دی کہ اگر پانی نہ ملے تو مٹی سے تیمون کر کے نماز پڑھ لیا کرو اس کا پس منظر یہ آگے ایک بات کہی جا رہی ہے لائن اکم تم اسلاتم آئی تم اس زکات ومن تم بے روسی واضر اللہ کردن سوال یہ ہے کہ نماز کے بعد زکات کا حکم دے دیا گیا پھر آگے یہ کیوں کہا جا ہے کہ لائن اکرسم اللہ کردن یہ زکات کے علاوہ یہ قرض سی چیز ہے جواب یہ دیا جا رہا ہے کہ زکات تو فرض ہے ہی زکات دے کے خالی پرسکون مت ہو جاؤ مطمئن نہ ہو جاؤ بلکہ جہاں بھی دین کے کام میں پیسہ لگانے کی ضرورت ہو تو تمہیں لگانا ضروری ہے در حقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم قرض حسن دے رہے ہو زکات کے علاوہ بھی تم اپنا مال دین کے کاموں میں خرچ کیا کرو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ, تعالیٰ نے زکات سے الگ لائن اکرس اللہ قرضان حسنا کا ذکر فرمایا ہے ز تو فرض ہے ہی لیکن اس کے علاوہ بھی دین کے کاموں میں تمہیں جہاں بھی ضرورت پڑے پیسہ خرچ کرنا ضروری ہے پیسہ آپ خرچ کریں نہیں تو دین کا کام کیسے آگے بڑھے گا اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی دعا مانگو اور وسیلہ لے لیا کرو تو دعا زیادہ مؤثر ہوتی ہے دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے غور سے سنیے فی ترجمہ اے ایمان والو اللہ تبارک تمہارک سے ڈرو اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو وہ جاہدو فی سبیلی اور اس کے راستے میں جد و جہد کرو تب تم کامیاب ہو گئے لال اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو میں نے ابھی کیا کہا میں نے یہ کہا کہ آدمی جب کوئی دعا کرے اگر وسیلا لے لے تو دعا کے اندر تاثیر زیادہ پیدا ہو جاتی ہے وسیلا جس دعا کے اندر لیا جائے وہ دعا بہت زیادہ مؤثر ہوتی ہے اب سوال یہ ہے کہ یہ وسیلا کیا ہے مجمل ہے کس چیز کا وسیلا اب جب واضح نہیں ہے تو اس کی وضاحت نبی کریں گے کہ وسیلا کا کیا مطلب ہے آدمی دعا کرے تو کن چیزوں کا وسیلہ لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کا وسیلہ اس کے علاوہ کسی اور چیز کا وسیلہ لینا جائز نہیں ہے دعا میں ایک تو اللہ تبارک و تعالی کے اسماء حسنہ کا وسیلہ جیسے اے اللہ تو بہت غفار ہے میرے گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو بہت, بہت ستار ہے میرے گناہوں کو چھپا لے اے اللہ تو ارحم الرحمی نے میرے اوپر رحم فرما تو اللہ تبارک و تعالی کے اسمائے حسنا کے وسیلے سے دعا مانگنا وسیلہ لے لو اللہ کے حسنہ میں سے کسی ایک حسن کا, دوسرے اپنے کسی عمل کا وسیلہ حدیث سے بچنے کے لیے گھسے تھے اور ایک چٹان کے سرک کر نیچے آ جانے کی وجہ سے غار کا منہ بند ہو گیا تھا ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہم لوگوں کی زندہ ہی قبر بن گئی ہے اب اس سے نکلیں گے کیسے اتنی بڑی چٹان کو ڈھکیل کر کے ہٹانا یہ تو ہم تینوں کے بس کی بات نہیں اب اللہ تبارک و تالا کا رحم ہی ہوگا تب جا کر یہ چٹان ہٹے گی اور ہم نکل سکیں گے ہر ایک نے دعا مانگی اور اپنی دعا کے اندر اپنے کسی اچھے عمل کا حوالہ دیا وہ تو آپ کو معلوم ہے ایک آدمی نے دعا کی اس میں اپنے اچھے عمل کا حوالہ دیا اس میں ایک بڑی پیاری بات ہے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ تو تو جانتا ہی ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے کتنا محبت پیار کرتا تھا کتنی محبت کرتا تھا بکریاں چرا کر کے لاتا تھا دودھ دو ہوتا تھا پہلے اپنے ماں باپ کو پلا دیتا تھا تو اس کے بعد اپنے بال بچوں کو دیتا تھا ایک دفعہ بہت دیر میں میں بکریاں لے کر کے آیا میرے ماں باپ سو چکے تھے میرے بچے بھوک سے بلک رہے تھے میرے ماں بھوپ علم ہے لیکن میرے ماں باپ سو چکے تھے جگاؤں تو کہیں نیب میں خلل نہ ہو رات بھر میں ان کے بستر کے پاس کھڑا رہا کہ یہ اٹھے اور میں ان کو دودھ دے دوں جب تک وہ لوگ جاگے نہیں اور دودھ نہیں دے دیا میرے بچے بلکتے رہے میں نے ان کو دودھ نہیں دیا اے اللہ میرا یہ عمل اگر خالص تیرے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے چٹان کھنسکا دی تو دعا کے اندر وسیلہ دعا کو مؤثر بناتی ہے لیکن وسیلا کس چیز کا لینا یہ رسول بتائیں گے رسول نے کیا فرمایا کہ اللہ کے اسمائے حسنہ کا وسیلہ یا اپنے کسی نیک عمل کا وسیلہ جیسے آپ نے قرآن پڑھا قرآن پڑھنے کے بعد کہ اللہ میں نے رات میں جات کر کے تیرا یہ کلام پڑھا ہے اگر خالص یہ تیرے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک میرا فلاں کام بنا دے مجھے یہ بیماری لائق ہے فلا کو یہ بیماری لائق ہے اللہ تبارک اس بیماری کو دور فرما دے دعا کے اندر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے دو رکعت نماز پڑھیں اللہ تبار کو تعالیٰ سے مانگے کہ اے اللہ اگر یہ دو رکعت نماز جو میں نے تیرے لیے پڑھی ہے خالص تجھے خوش کرنے کے لیے میں نے کیا ہے تو اللہ تبارک پورا کر دے پورا ہو جاتا ہے کام جو کام کرنا ہو تو ہم کرتے نہیں اللہ سے مانگنے کا ایک طریقہ ہے سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے سچ یہ ہے وہ انداز طلب ہم میں نہیں ہے مانگو تو صحیح اب بھی دعاؤں میں اثر ہے کا سلیق ہمارے پاس نہیں تو اللہ کے وسیلہ اپنے جیسے جب قید پڑھ جاتا تھا بخاری کی روایت کی جب قید پڑتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو, حضرت عباس جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا محترم تھے ان کے پاس آتے اور کہتے چلو دعا کرو تو حضرت عباس کے ساتھ سب دعا کرتے اور پھر اللہ تبارک پانی تھا. دیکھو کسی بزرگ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ میرے لیے دعا فرما دیجئے وسیلے کی یہ صرف تین قسم بیان کی گئی وسیلے کی چوتھی کوئی قسم نہیں ہے مرے ہوئے بزرگوں کا وسیلہ یہ جو ہم لوگ وسیلے لے رہے ہیں یہ سارے کے سارے ناجائز وسیلے ہیں ان کا کوئی ثبوت قرآن اور حدیث میں نہیں ہے وسیلے تین ہی قسم کے اللہ کے اسمائے حسن کا وسیلہ اپنے کسی عمل سوالے کا وسیلہ اور کسی زندہ نیک آدمی کی دعا کا وسیلہ وہ سی سویل ہی کہا گیا جدوجہد کرو اللہ کی راہ میں کیا مطلب ہے اس کا وسیلہ کے بعد جدوجہد کی بات کہی جا رہی سیدھی سی بات ہے جتنا زیادہ پانی کے اندر شکر ڈالو گے شربت اتنا ہی میٹھا ہوتا جائے گا تو جتنا زیادہ تم وسیلہ لو گے جتنے زیادہ اچھے امال کرو گے جتنا اللہ تبارک کو تعالیٰ کے آسمائے حسنا کا وسیلا ہو گے جیسے پانی میں جتنا شکر ڈالو گے کہتے جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا ایسے ہی جتنا اچھا عمل کرو گے اتنی ہی زیادہ تمہاری دعا قبول ہوگی اچھے امال کرو ان امال کے حوالے دے کر کے اللہ تبارک کو تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تبارک تمہاری دعا سنے گا قبول کرے گا کے بعد حضرت آدم علیہ اسلام کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے قابیل قابیل کو حسد ہو گیا حابیل سے وجہ یہ تھی کہ حابیل نے اللہ تبارک و تعالی کے حضور ایک اچھے میڈے کی قربانی پیش کی عبادتوں کے طریقے ہر نبی کی امتوں میں الگ الگ تھے اس میں زیادہ زور قربانی کے اوپر تھا شریعت محمدیہ میں زیادہ زور کسی عبادت کے اوپر ہے توحریک کے اوپر اور نماز کے اوپر ایسے ہی حضرت آدم کی شریعت میں سب سے بڑی عبادت کیا مانی جاتی تھی قربانی اور قربانی کیسی ہوتی تھی اسے لے جا کر کے ایک بلند جگہ پر رکھاتے تھے جس کی قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے آگ آتی تھی اور جلا جاتی تھی پتہ چل جاتا تھا کہ قربانی مقبول ہو گئی وہ طریقہ بعد میں ختم ہو گیا قربانی کی قبولیت کا یہ انداز تھا تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی اس نے اپنے بھیڑوں کے ریوڑ میں سے ایک بہترین میڈھا چوائس کیا منتخب کیا اور اللہ کے حضور پیش کیا اور کابل نے کیا کیا اپنی کھیتی میں سے چند بالیاں لے جا کر کے اللہ کے حضور پیش ہوئی آسمان سے آگ آتی ہے اور اس میڑے کو جلا جاتی ہے اس کو حسد ہو گیا کہ میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی اس کیوں قربانی کیوں قبول ہوئی اللہ فرماتا ہے وسلو علیہ آپ بیان کر دیجئے میرے رسول آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ حق کے ساتھ حق کے ساتھ بیان کرنے کے لیے کیوں کہا گیا بتایا گیا کہ تاریخی واقعات جب بیان کیے جائیں تو توڑ مروڑ کر کے نہیں بلکہ تاریخی واقعات کو سچائی کے ساتھ بیان کیا جائے یہ قرآن نے تعلیم دی ہے کہ تاریخی واقعات کو توڑ مروڑ کر کے مت بیان کرو سچائی کے ساتھ تاریخی واقعات بیان کرو کیا واقعہ اختر ربا قربان دونوں نے قربانیاں پیش کی تو جذبہ صادق ہوتا ہے جو خالص نیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں قربانی کرتے تو اب اس عید الفطر کے بعد عید الاضحیٰ آنے والی ہے تو کس طریقے کی قربانی آپ لائیں گے جیسے حابیل لائے تھے اچھا بکرا اچھا بیل اچھا میڈھا اللہ کی راہ میں قربانی کرو تو حابیل جیسے قربانی کرو اور اس کے پیچھے تقوی ہونا چاہیے انما المتقین آپ کا جذبہ خالص ہونا چاہیے قربانی قبول ہو جائے گی قربانی کیسے قبول ہوگی یہ دو چیزیں ہونا اپنا بہترین مال اللہ کی راہ میں پیش کرو اور جذبے دل کے خلوص کے ساتھ یہ دو چیزیں ہو جائیں قربانی قبول ہو جائے گی تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اس حسد نے قابل کو کہاں تک پہنچا دیا قتل تک پہنچا دیا اپنے بھائی کو قتل کر دیا اسی. حسد بہت بری بلا ہے حسد بہت خطرناک ہے تو ایک تو یہ تاریخی واقعہ بان کرو تو پوری سچائی کے ساتھ اللہ کے حضور کو قربانی پیش کرو تو دو چیزیں ایک تو خالص نیت اور دوسرے بہترین مال اللہ کی راہ میں دو اور تیسرے ہسد سے بچو اس لیے کہ حسد بہت خطرناک بیماری ہے یہ آدمی کو کتنے تک پہنچا دیتی ہے اس کے بعد ایک بڑی عجیب بات فرمائی جا رہی ہے کہ یہ دنیا میں جہاں بھی بڑے فسادات رونما ہوتے ہیں اس کو سرچشمہ کی ہے معلوم ہے ممبا کدھر ہے مسدر کدھر ہے قرآن حکیم بیان فرماتا ہے کہ کلر جب بھی ان یہودیوں نے لڑائی کی آگ بھڑکانی چاہی تو اللہ تبارک اس تالب کو بجھا دیا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ دنیا میں فتن و فساد پھیلانے میں سب سے پیش پیش ہیں اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر فتنہ پھیلانے میں زبردست رول ادا کیا ہے اور اس فساد کو پھیلانے کا ٹھیک ابلیس نے انہیں کو دے رکھا ہے یہ جی تم پوری دنیا کے اندر فتنے پھیلاتے رہو دوسری جنگ عظیم جو ہوئی ہے جانتے ہیں دوسری جنگ عظیم جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے اس کی بنیاد کیا تھی یہ انگلستان اور امریکہ کے جو یہودی سرمایہ کار تھے ان کی سازشوں کی وجہ سے یہ دوسری جنگ عظیم وجود میں آئی ہے جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے تو دوسری جنگ عظیم کا سبب انگلستان اور امریکہ کے یہودی سرمایہ کار تھے ان کی سازشیں تھیں اس کے بعد پینتالیس سال تک امریکہ اور روس کے درمیان جو سرد جنگ رہی امریکہ روس کے درمیان پینتالیس سال تک سرد جنگ جو قائم رہی اس کی بنیاد یہی عہودی تھے اس کے بعد عربوں میں اور اسرائیلیوں میں جو دو مرتبہ لڑائیاں ہوئی ہیں جس میں بہت سارے لوگ مارے گئے اس کی بنیاد یہی اسرائیلی جا رہی تھی تو دنیا میں کہیں بھی کوئی فطرہ وجود میں آتا ہے دیکھا جائے تو بیک گراؤنڈ میں یہی اللہ کی مبغوظ قوم جس کو اللہ نے مغضوب عالم کہا ہے اس کا ہاتھ ہوتا ہے یہ تو کہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہو جاتا ہے کہ بعض فکروں کو اللہ بجھا دیتا ہے ورنہ یہ تو پوری دنیا کو آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں نہ جانے کس خمیر کے بنے ہوئے ہیں نہ جانے ان کی فطرت کس طریقے کی ہے یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے علاوہ کوئی دنیا میں رہے سچ مچ اللہ نے فرمایا اٹفا اللہ اللہ بجھا دیتا ہے اس آگ کو اگر بجھا نہ دے اپنی رحمت سے آگ کو تو یہ پوری دنیا کا ستیہ ناج کر دے پوری دنیا کے اندر آگ لگا دو یہ بات قرآن حکیم کی اس آیت سے بالکل واضح ایک بات اور فرمائی جا رہی ہے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے جڑو گے اس کو کائم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مفلس نہیں رہنے دے گا پھوکا نہیں مرنے دے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے اور یہ وعدہ سے بھی کیا گیا تھا اور یہودیوں سے بھی کیا فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے یعنی تورات اور انجیل سے اپنا ربط رکھتے اس کو قائم کرتے اس کے قانون پر چلتے تو اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پیروں کے نیچے سے بھی کھاتے اوپر سے کھانے کا کیا مطلب ہے بولو اگر بارش نہ ہو زمین کچھ اگائے گی سوال ہی نہیں تو بارشیں موزوں طریقے پر ہوں گی یہ لاکل اور اس بارش کی وجہ سے موزوں بارش کی وجہ سے زمین سے طرح طرح کے جو پھل پھول اگیں گے جو غلے اگئیں گے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ گے ایک کام کر لو کیا اللہ کے کلام سے جڑ جاؤ اللہ تبارک و تعالی کی کتاب سے اپنی نسبت قائم کر لو مفلس نہیں رہو گے یہ بڑا عجیب نکتا بیان کیا جا رہا ہے گویا مفلسی دور کرنے کا ایک مجرب نسخہ مسلمان گانٹھ میں باندھ لے قرآن کے ساتھ جڑ جائے مفلسی ختم یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کی کتاب کے ساتھ نسبت اور اس کی کتاب کے ساتھ جڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ اللہ کا وعدہ ہے اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے رسول کو مخاطب کر کے یا رسول ما انزل اے تبلیغ کرو کس چیز کی جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے کیا نازل کیا گیا ہے قرآن اور حدیث یہ دو چیزیں تو ایک تو تبلیغ کرو آپ دوسرے کس چیز کی تبلیغ کریں گے آپ قرآن اور حدیث کی بہت سارے لوگ پتا نہیں کس کس چیز کی تبلیغ کرتے پھر رہے ہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ تبلیغ کریں اور کس چیز کی تبلیغ کریں جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے قرآن اور حدیث اگر تم ایسا کرو گے تو اللہ یاسی مکمل اللہ تم کو لوگوں سے بچائے گا اللہ یہ اللہ کے رسول پہ کہا جا رہا ہے لوگوں سے بچائے گا اور بچائے نہیں اللہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو بچایا جب یہ پلاننگ ہو گئی کہ ہر قبیلے کے آدمی ہمارے ساتھ ہو جائیں اور رات کے وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس دو رویہ قطاروں میں کھڑے ہو جائیں اور محمد جب نکلیں تو سارے لوگ ایک ساتھ تلوار سے ان کو ماریں اور قتل کر دیں یہ خون چونکہ بہت سارے قبائل پر بٹ جائے گا بنو ہاشم تمام قبائل سے کا نہیں لے سکتے تمام قبائل سے نہیں لڑ سکتے چپ چاپ بیٹھ جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلح لوگوں کے درمیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت نکال دیا اپنا وعدہ پورا کیا کہ اگر تم تبلیغ کرو ماں میں رب کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں لوگوں سے محفوظ رکھے گا آج علماء بھی کہاں قرآن حکیم کی تبلیغ کرتے ایک عنوان کے اوپر تیاری کر لیتے اور بول دیتے باقاعدہ شروع سے آخر تک پوری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے ایک ٹاپک منتخب کر لیا جاتا ہے اس ٹاپک کو جو ہے لکھ لیا جاتا ہے ایک تھیسس تیار کر دی جاتی ہے ایک مقالہ لکھ لیا جاتا ہے ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جا رہا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک منظم طریقے سے قرآن حکیم عوام کے سامنے پیش کیا جائے اسی میں مسلمانوں خیریت و اللہ یاسمکمنس اللہ تمہاری حفاظت کرے گا کس کی برکت سے قرآن حکیم کی تبلیغ کی برکت سے جیسے کہ صحابہ کی حفاظت فرمائی خود رسول کی حفاظت فرمائی اور وعدے کو پورا فرمائے تبلیغ کہاں سے شروع کریں گے وہ بھی بتا دیا گیا پہلے اپنی ذات سے پھر اس کے بعد آپ کے جو قریبی ہیں دوست ان کے پاس آپ تبلیغ کرنے کے لیے جائیں اس کے کے بعد جو قریبی رشتہ دار ہیں اس کے بعد کا محلہ اس کے بعد کا شہر اور اس کے بعد پھر اطراف شہر یا کیا کرتے لوگ ابھی خود نہیں سدھرے ابھی گھر نہیں سدھرا اور بستر بوریا اٹھا لیتے ہیں اور ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں یہ تبلیغ کا ایک خاص طریقہ ہے جو قرآن حقیق میں بیان کر دیا گیا ہے اس کے بعد اللہ تبارک نے فرمایا تین میں کے تیسرے ہیں لکت کا فر اللہ کافی کہتے ہیں کہ یہ تین میں کے تیسرے یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ رکھنے والوں کو قرآن نے کافر کہا ہے ایک تین اور تین ایک جس کو سالسوں سال ایسا کہتے ہیں قرآن میں قرآن کی زبان میں ان کو کافی کہا گیا دوسرے لطت کبر الدین اللہ مسیحب نے مریم بات عیسا یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی مسیحب نے مریم ہے یعنی اللہ کوئی دوسرا نہیں ہے یہی عیسا اللہ ہے ان کو بھی اللہ تبار کرنے کا حصہ ہے لطت قبر اللہ کالو ان وقالت وکالت الہود وقالت وکالت النفار ابن الله ازیر کہتے ہیں عزیر کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں ازیر اور حضرت مسیح کے بارے میں عیسائی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں سن آف گاڈ بھی عقیدہ یہ ایک کفری عقیدہ ہے اور عجیب بات تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ مسلمانوں میں بھی ہے نور من نور الور اللہ کے نور میں سے ایک نور ہے اللہ کے نور سے نور ہے یعنی اللہ کے نور کا حصہ ہے بتائیے اس میں اور اس عقیدے میں نورم من نور اللہ کے عقیدے میں اور سن آف گاڈ کے عقیدے میں کیا فرق ہے کوئی فرق نہیں اچھا یہ بتائیے کہ تینوں مل کر کے الگ الگ تین تشخص کے ساتھ ہیں کہ مل کر کے ایک ہو گئے پہلے یہ بتایا جائے پوچھا جائے کہ ٹھیک ہے یہ حضرت عیسیٰ ہیں یہ مریم ہیں یہ خدا ہے. تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ تشخص رکھتے ہیں یہ پوچھا جائے تینوں الگ الگ تشخص رکھتے ہیں اپنا شناخت الگ الگ ہے تینوں کی بولیں گے ہاں تو پھر یہ تین کہاں ہوئے یہ ایک کہاں ہوئے تینوں تو الگ الگ ہے نا تینوں کے تشخص الگ الگ ہے آئیڈینٹیفکیشن الگ الگ ہے تو تینوں ایک کیسے ہوئے اور کہتے نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے اب تینوں مل کر کے جب ایک ہو گئے تو اب یہ پوچھا جائے کہ سولی کس کو دی گئی تھی سولی کس کو دی گئی تھی سب مل کر تینوں ملنے کے بعد بھی الگ الگ ہے कि نہیں तीनों का تشخص الگ الگ ہے کہ نہیں آئیڈینٹیفائڈ ہے کہ نہیں تینوں کی تینوں بولے نہیں آئیڈینٹیفائیڈ ہے تو جب آئیڈینٹیفائیڈ ہے تینوں تو پھر الگ الگ جب تین تشخصاف ہے تو الگ الگ تین تشخصات کے لوگ ایک کیسے ہو گئے اب یہ کہے کہ نہیں تینوں مل کر کے ایک ہو گئے اچھا تینوں مل کر کے ایک ہو گئے تو جب حضرت عیسہ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی تو مرے کون تینوں مر گئے چلو کس کا پاک ہوا سارا جھگڑا ہی ختم ہو گیا کوئی زندہ نہیں رہا جو ہر تھا جو زندہ تھا وہ بھی مر گیا یہ ہے اچھا یہ بتائیے کہتے ہو کہ حضر سلام اللہ کے بیٹے ہیں بتاؤ کہ اللہ کی جنس سے ہے کہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے بھائی آدمی کا بیٹا آدمی ہی ہوتا ہے نا خدا کے بیٹا خدا ہی ہوگا نا تو خدا کی جنس سے ہے کہ نہیں ایسا بولے ہاں ہے تو دو خدا ہو نا اور اللہ فرماتا ہے کار اللہ تب تک دو خدا ہو ہی نہیں سکتے اور یہ بتاؤ کہ باپ پہلے ہوتا ہے باپ پہلے ہوتا ہے بولو مابود جو ہوتا ہے وہ ابدی ہوتا ہے اس کے لیے آگے اور پیچھے نہیں ہوتا اللہ تبارک تعالیٰ کے بارے میں کیا ہے اول جس کے پہلے کوئی نہیں آخر جس کے بعد کوئی نہیں اللہ اب یہ ہے مابود کی شان اب حضرت عیسی علیہ السلام پہلے کہا تھے پہلے ثابت کرو اور ان کے بچار خدائی چل رہی تھی کہ نہیں چل رہی تھی چل رہی تھی پھر عیسا کی کیا ضرورت ہے تو یہ سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے سن آف گاڈ بولے ہاں تو یہ اللہ کی جنس سے ہے بولے ہاں ہے تو خدا ہو گئے تو ایک تو اللہ تو تھا ہی خدا اور یہ دوسرے خدا ہو گئے تو دو خدا ہو گئے نا دو خدا سے تم قائل ہو قرآن کہتا وکال اللہ تب تک خود اچھا بولتے نہیں یہ اللہ کی جنس سے نہیں ہے تو جنس سے نہیں آدمی سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے آدمی کے پیٹ سے اگر گھوڑا پیدا ہو جائے تو یہ آدمی کا نقص ہے کہ نہیں آدمی کا نقشہ ہی ہے آدمی سے آدمی پیدا ہونا چاہیے جانور کیسے پیدا ہو گیا تو ہر طریقے سے اعتراض ان کے اوپر کیا جائے گا اور انگش برابر ان کے اوپر ہوتی رہے گی اللہ تبارک و نے ان دونوں کے معبود ہونے کی نفی ایک چھوٹے سے جملے کے اندر کر دی ہے کیا علام کو خدا مانتے ہو ہوں مریم کو ان کی ماں کو خدا مانتے ہوا یا کلانی تو بتاؤ دونوں کھانا کھاتے تھے کہ نہیں کانا کلانی کھانا کھاتے تھے دونوں کھانا کھاتے تھے تو مابوت کھا ہوئے اس لیے کہ جو مابوت ہوتا ہے جو خدا ہوتا ہے اسے کھانے کی ضرورت نہیں یہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے مریم بھی کھانا اور ایسا بھی کھانا کھاتے تھے اور جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتے تو میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا اور عیسا علیہ السلام کے بھی معبود ہونے کا رد فرما دیا اس لیے کہ جو کھانا کھائے وہ معبود نہیں ہو سکتا اور ان کی ماں کے بارے میں جملہ فرمایا وہ صدیقہ ان کی ماں صدیقہ ہیں صدیقہ کے دو مطلب ہوتے ہیں صدیقہ کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ سچ کی تصدیق کرنے والی صدیق کو کیوں صدیق کہا گیا ذرا بتاؤ تو ایک تو ہوتا سچا اور ایک ہوتا سچ کی تصدیق کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا سے آئے آپ نے فرمایا کہ میں رات کے ہی حصے میں بیت المقدس گیا بیت المقدس سے پھر آسمان پر گیا ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ابو جیل ہنسنے لگا تمام کفار ہنسنے لگے کہ یہ کچھ نیا عجوبہ محمد پیش کر رہے ہیں اب ان کا جو سب سے پیارا دوست ہے گہرا دوست ہے ذرا اس کے سامنے یہ بات رکھی جائے ابھی اس کا ایمان ڈاؤن ڈور ہو جائے گا کھٹ کھٹایا دروازہ ابو جہل نے صبح ہی صبح آ کر کے حضرت سدید باہر نکلے کہا کیا بات ہے کہا کہ تمہارے جو صاحب ہیں ان کے بارے میں کچھ تم نے سنا کہ وہ ایک نئی بات لے کر کے آئے ہیں کہا کہا کیا کا کہتے ہیں کہ رات کے ایک حصے میں میں بیت المقدس گیا چالیس دن کا راستہ ہے یہاں سے اور اس کے بعد آسمانوں پر گئے ساتوں آسمانوں کی سیر کر کے جنت دو کا مشاہدہ کر کے آئے ہیں ہے نا کتنی عجیب بات جھوٹ بول رہے ہیں نا ان کا دماغ خراب ہو گیا نا حضرت صدیق ایمان دیکھیے پہاڑوں جیسا ایمان ہے اللہ ہو فرما رہے ہیں میرے رسول نے کہا ہے کہا کہ ہاں کہا ہے کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو حرف بحرف صحیح ہے ہنڈریڈ اینڈ ون پرسینٹ صحیح ہے اللہ یہ ہے صدیق کا ایمان اسی وجہ سے کہا گیا کہ ابو بکر صدیق ہے یعنی سچ کی تصدیق کرنے والے تو یہی لفظ حضرت مریم کے بارے میں استعمال ہوا وہ سدی کا حضرت عیسائی علیہ السلام کی ماں صدیقہ ہے تو صدیقہ کا ایک مطلب پاک دامن کسی مرد نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا یہ تو ایک معجزے کے طور پر حضرت عیسائی سلام سے پیدا ہوئے انہوں نے زنا کا ارتکاب نہیں کیا زنا کو صدور ان سے نہیں ہوا یہ پاک ہے پاک دامن ہے سچی ہے دوسرا مطلب یہ ہے جب بولتی ہے تو کبھی جھوٹ نہیں بولتی سچ بولتی ہے اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہ سچ کی تصدیق کرنے والی ہے سچ کی تصدیق کیا ہے کہ میرا بیٹا نبی ہے تو سب سے پہلے ان کی ماں نے تصدیق کی ہے اس بات کی سب سے پہلے حضرت عیسا کے اوپر ایمان لائی ہے ان کی ماں اور جو ایمان لائے کسی کے اوپر وہ خدا کا ہوتا ہے ایمان لانے والا کہاں خدا ہوتا ہے اب حضرت مریم اگر ایمان لاتی ہے تو خدا نہیں رہ گئی تو ایمان لانے سے یہ خدا نہیں اور جن کے اوپر ایمان لایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول ہیں رسالت کے اوپر ایمان لائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا پیغمبر ہونا ثابت ہوا نہ کہ ان کا سن آف گاڈ ہونا یا خدا ہونا ثابت ہوا ہارون رشید کے زمانے میں علامہ آلوسی نے لکھا ہے کہ ایک نصرانی طبیب تھا عیسائی ڈاکٹر حکیم وہ آیا اور مشہور محدث مشہور مورخ علامہ واقعی سے بحث کرنے کے لیے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور اس نے کہا کہ قرآن کے اندر ایک آیت ایسی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا حصہ ہیں اور جب اللہ کا حصہ ہیں تو اس کے بیٹے ہوئے کہا کہ کہاں کا کہ چھٹے پارے کے اندر ایک آیت ہے القاحا الا مریم وروح وہ کلیم تو مریم وروح اللہ کی کلمہ ہے اور روح ہے منہ اس کے روح کے بعد کیا لفظ استعمال کیا گیا من تو روح منہ کا ایک مطلب ہوتا ہے اس کی طرف سے بھیجی گئی روح نہ کہ اس کی روح اللہ کی روح نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح روح اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی روح کا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجی گئی روح تو علامہ واقعی نے ایکت پیش کی کہا کہ اگر تم روح من ہو کہہ کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ حضرت عیسا علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حصہ ہے اس طرح وہ اللہ کے بیٹے ہو گئے اس طرح تو پوری کائنات اللہ کا حصہ ہو جاتی ہے کہاں کہ کہا اللہ فرماتا ہے وَسَخرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي جَمِيعًا مِّن اور اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے مسفر کر دیا ہے تمہارے لیے اپنی طرف سے اس کی طرف سے سب تو اس کی طرف جمی من اگر روح منو کا مطلب اس کی روح ہے اور ادار اس طرح اس کا حصہ تو جمی من کائنات کی ہر شے اس کا حصہ ہو گئی ہر شے محبود ہو گئی تو نسرانی طبیب لاجواب ہو گیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ عقیدے کے باب میں آم صالحہ کے باب میں ہی کوئی اعتراض اگر پیدا ہو تو اس اعتراض کا جواب دینے میں قرآن خود کفیل ہے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے اور مجھے ایک عالم کا قول یاد آ رہا ہے کہ جج کے سامنے بولتے ہیں کہ جج صاحب یہ آدمی کیا بکواس کر رہا ہے خدا کی قسم دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر میں قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں بات کر رہا ہے دنیا کے کسی بھی سوال کا جواب اگر قرآن سے نہ دے دوں تو قرآن اللہ کا کلام نہیں مدرس میں ٹی وی کے اوپر آتے ہیں اور ہے کہ تو سوالات و جوابات کے سلسلے ہوتے ہیں تو اس میں کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ کیا قرآن میں تمام سوالات کے جوابات ہیں کیا ہر سوال کا جواب دے سکتا ہوں میں قرآر یقین سے بولے ایک سوال ہے اس کا جواب قرآن سے دیجئے بولے کیا بولے بتائیے کہ آج بازار میں پیاز کا بھاؤ کتنا ہے قرآن سے بتائیے بازار میں پیاز کا بھاؤ کیا ہے کئی روپے کلو پیاز بک رہی ہے قرآن سے ثابت کیجیے انہوں نے ایک آدمی کو بلایا جس کا تعلق بازار سے تھا کہ بھائی یہ بتائیے کہ بازار میں آج پیاز کا بھاؤ کیا ہے بولے دس روپیہ کلو ہے تو جواب دے رہے ہیں مولانا اس سے پوچھ کر کے سوال کرنے والے کو کہ بھائی دس روپیہ کلو ہے آج کا بازار بھاؤ پیاز کا بولے یہ تو آپ پوچھ کر کے بتا رہے ہیں میں نے کہا کہ قرآن سے جواب دیجئے بولے نہیں قرآن ہی سے جواب دے رہا ہوں اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے اگر کوئی چیز تمہیں معلوم نہ ہو تو جاننے والے پتا چلا کہ قرآن حکیم میں دنیا کے ہر سوال کا جواب موجود ہے وہ نظر ہونی چاہیے وہ دماغ ہونا چاہیے وہ بصیرت ہونی چاہیے کہ اس سوال کا جواب قرآن حکیم کی اس آئند سے مستفی کر سکے یہ تھا چھٹے پارے کا خلاصہ اللہ تبارک میں عمل اور اچھی سمجھ کی توفیقہ فرمایا رحمد اللہ